إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلل ومن يدلل فلا أحادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحلام لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد بِدْعَةٍ الحدیفی کتاب اللہ فِي محمد جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بیان کیا بات ایک ہی ہے اور ایک ہی بات قرآن میں بھی کی گئی ہے کہ تمہارا علاج صرف اللہ ہے معبول وہی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہی چلانے والا ہے کوئی بھی اس کے قبضہ سے باہر نہیں نکل سکتا اور کوئی ایسا نہیں جو اس کا محتاج نہ ہو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہو اس نے شکل نسل رنگ اور اپنا ملک اور وطن اپنی مرضی سے اختیار کیا ہو حتیہ کہ اپنی جنس ہم سب اللہ کی مرضی سے وارد ہوئے اور اللہ ہی کے حکم کے ساتھ ہم اکیلے اکیلے واپس جائیں گے یہ ساتھی یار دوست یہ محفلیں یہ رنگینیاں جو ہمیں اللہ سے غافل کرنے کا باعث بنتی ہیں یہ رونقیں کوئی ساتھ نہ جائے گا ہاں اہل ایمان اہل ایمان کا ساتھ اللہ رب العزت سے ان کی سفارش کرنے کے لیے ضرور دیں گے جنازہ پڑھنا نماز جنازہ دعا ہے میت کے لیے اور شفاعت ہے اور یہ کچھ خبری ہمیں سنائی جا چکی صحیح مسلم کی روایت میں سو ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرایا ہو جس مسلمان موحد کے جنازے میں شریک ہو جائیں اس کے لیے خلوص سے دل سے دعا کریں اخلیس الحد دعا کہا اس کے لیے دعا میں خالص ہو کر دعا کرو اس وقت سب کی نا اگر اس کے ساتھ تھا وہ نکال دو اپنے آپ کو قائم کر لو سوچو کہ اس کے سامنے کھڑے ہو تم نے بھی جانا ہے تم آج اس کا بھلا کرو گے اللہ تمہارا بھلا کر کرنے کا آج بالکل خلوص کے ساتھ دعا کرو اگر سو آدمی معاشدین دعا کرے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے شفاعت اس کے حق میں خربانی رحم اللہ رحمت علیہ بہت بڑے محدث ہو گزرے ہیں ماضی قریب کے اپنی زندگی میں وہ پورے زمانے میں حدیث کے سب سے بڑے عالم مانے گئے آپ ایک اور حدیث کی تفحیح فرماتے ہیں جس میں صرف چالیس کا ذکر تو اور کچھ نہ ہو سکے دنیا میں کچھ بھی نہ ہو سکے ہم کم از کم مواہدین کے ساتھ دوستی تو بنا لیں تاکہ وہ ہمارے جنازے میں آ جائیں بہت بڑا ان کا احسان ہوگا اور اتنا بڑا یہ کام ہوگا کہ اس سے بڑا کام کوئی نہیں وہ لوگ جو کفار و مشرقین کے اندر رہتے ہیں بے شک وہ مجبور ہوں گے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی رخصت ہے انہیں ہر آن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ جمع ہو کر رہے یہ جمع ہونے میں یہ درس و دروس یہ یاد دہانی یہ خطبے یہ نمازیں یہ بار بار کیوں آتی ہے اس لیے کہ انسان کی فطرت میں نسیان ہے اور فتح ہے انسان بھول جاتا ہے اور اگر یاد نہ کرایا جائے تو پھسل جاتا ہے یاد کرانے سے ان ذکر تن فل مین نصیحت یاد دہانی پہلے ایمان کو فائدہ دیتی وہ پھر سے کمرکس لیتے ہیں. اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں. شیطان مایوس ہوتا ہے رسوا ہوتا ہے ذلیل و الخوا ہوتا ہے وہ پچھلے گزرے ہوئے پر رونے نہیں بیٹھ جاتے وہ کہتا کہتے اللہ, اللہ کی تقدیر تھی پوری ہو گئی گزر گیا میں بڑا غافل تھا میں مجرم ہوں مگر یہ اب وقت جا چکا آج سے میں کمر کس لوں اب میری زندگی کا جو بھی حصہ باقی ہے میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں کیونکہ میرا اس کے ساتھ واسطہ پڑنے والا ہے میں ہوں گا آپ ہوں گے اکیلے اکیلے ہوں گے کوئی بھی ہمارے ساتھ شفات ہی نہ ہوگا کوئی بھی بات بنا کر پیش کرنے والا نہ ہوگا وہاں جراتی کسی کو نہ, ہو, نہ ہوگی اس دن تو فرشتے بھی اللہ کے سامنے سفید باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے لا یا کوئی بالکل کلام نہ کرے گا اللہ من عظیم اللہ الرحمان و کالا جو رحمان جس کو اجازت دے اور بات بھی منہ سے صحیح نکالے غلط بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کے رسول محمد کریم صد اللہ علیہ و علی وسلم امام المبیا کو اللہ شفاق یہ اجازت مراہمت فرمائے گا کس حال میں کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایات ہیں اور بھی سنن کے اندر بہت سی روایات موجود ہیں محشر کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اس سختی میں ان کے کام آنے کے لیے اللہ کے سامنے عز کی انتہائی شکل اختیار کریں گے بہت دیر سجدہ کریں گے وہ محامد ہے. وہ اللہ کی ہم دو شناب پڑھیں گے جو اللہ اس دن سکھائے گا حتیہ کہ حکم ہوگا رب الجلال ملک رام کا غضب اس دن اتنا ہے کہ ہر نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں شفاعت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ جتنا آج غضبناک اتنا غضبناک ناک کبھی نہیں ہوا اللہ کے غضب سے ہمیں اللہ محفوظ رکھا ہوں. اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارے گی حکم ہوگا ارفع ارفاد یا محمد محمد اپنا سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل بات کرو تو اسما سنی جائے گی سل سوال کر تو عطا دیا جائے گا اے محمد شفات کر تیری شفات قبول کی جائے گی اور میرے لیے حد مقرر کی جائے گی یا حدلی حد ڈا حد, حد مقرر کی جائے گی وہ حد کیا ہے کہ اس کے لیے شفات کر جس نے کبھی شرک نہیں کیا شرک اکبر شرک کبھی نہ معاف ہونے والا جرم باقی سب جرائم اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا جو بھی گناہ ہو چاہے وہ جہان میں آگ میں جلنے کے بعد ہی معاف کیوں نہ ہو کوئلہ کیوں نہ بن چکا ہو آخر کار موحد کا ٹھکانا جنت ہے اور مشرک کا پہلا اور آخری ٹھکانا جہانم ہے تو سب سے پہلی بات جو پروفیسر صاحب نے کہا کہ دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ جس کا گھر ہے جو مالک ہے اس کی چلتی ہے اگر کوئی چلنے نہ دے تو یقیناً لوگ اسے ظالم کہتے ہیں اس کے گھر پر قبضہ کر لے اسے غاسب کہتے حالانکہ وہ گھر اس نے پیدا نہیں کیا یہ تو مالک نے پیدا کیا یہ تو مثال صرف سمجھنے کے لیے ہے ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں لہی سکم اس لی شی و اسمی البصیر یہ ساری کائنات اس کی ہے للہ یس جو ماف اس سم زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اسے سجدہ ریت اور وہ سجدہ اس شکل میں واضح ہے کہ جس کام پر اسے لگا دیا وہ کر رہا ہے سورج کو دیکھیے کتنا تابے ہے چاند کو دیکھیے کہ اس کی اللہ تعالی کی چاکری کی کوئی انتہائی نہیں ہے زمین ہے تو اس کی فرما بردار ہے ہوا میں لٹکی ہوئی ہے ہمارے لیے فرش مہیا کر رہی ہے جب حکم کرے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور ہمارا دل ہماری آنکھیں ہمارے خون کا دوران ہمارے قابو میں نہیں ہے اس کے باوجود پتہ نہیں کتنے سانس لے لیے جب سے میں یہاں پر آیا ہوں ایک سانس کا بھی مجھے احساس نہیں ہوا دمے والے کو پوچھیے سانس کسے کہتے ہیں اپنے نا پر ہاتھ رکھ لیجئے اس وقت اٹھائیے جب دم گھٹنے لگے پتہ چل جائے گا سانس کی قیمت کیا ہے اللہ رب العزت کے اتنے احسانات اتنے احسانات ان تا دیا مطلب اگر تم گننے پر بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکو گے اور اس کے بدلے میں شکر گزاری بالکل مہدور چند نمازیں چند یاد دہانیاں چند عبادات اس کے بدلے میں چھوٹی سی دنیاوی زندگی کے بعد جنت اس سے بڑا اور انعام کیا ہوگا انسان کی پوری زندگی کا تجزیہ کیجئے بہت سا وقت ہمارا نادانی میں گزر گیا اور زندگی کا تیسرا حصہ سائنس دان اندازہ لگاتے ہیں میڈیکل سائنسز والے کہ تیسرا حصہ ہمارا سو کر گزر جائے گا اس میں تو ہم سوئے رہے بس باقی بہت سا زندگی کا حصہ پریشانیوں میں ضروری حاجات میں حاجات کو پورا کرنے میں بعض دکھوں میں آدمی کو گزر جاتا ہے پیچھے آئی کے لیے کیا بچا پانچ سال دس سال اس کے بدلے اب بھی دھیان میں اتنی حماقت اپنے مالک سے اتنی بے وفائی جس کا وفادار سورج ہر روز پانچ سال کا نہیں پچیس سال کا پچاس سال کا کیلنڈر تیار کرو یہ اللہ کا لوکر اسی وقت تلو ہوتا دکھائی دے گا سورج گرہن کا پہلے سے خبر دی جاتی ہے اللہ نے اتنا علم دے دیا سائنس کا انسان کو کہ انسان ہوا میں بغیر کسی رابطے کے باتیں کرنے لگا یہ سب کچھ کس بنیاد پر ہے سائنس کی جتنی ایجادات ہیں اس کائنات کے اصول اور رابطے میں جڑے ہونے کی وجہ سے ان رابطوں اور اصولوں ان اٹل قوانین کی پیروی اگر نہ کی جائے نہ کوئی جہاز اڑ سکتا ہے نہ آواز یہاں سے وہاں جا سکتی ہے کیونکہ ایک پیروی کر کے آواز کو یہاں سے وہاں پہنچاتا ہے اور ایک اسی کی تیرونی کر کے اس سے زیادہ ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے کہ ایسا ہے ایجاد کرتا ہے کہ اس کی آواز منقطع ہو جاتی یہ سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے اگر وہ قانون ہی ہر روز بدل دے ہر سال بدل دے ساری کی ساری سائنس دھری کی دھری رہ جائے جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے جس نے اتنا دماغ خراب کر دیا کہ اپنے مالک کو بھول گئے کون سب سے بڑا دکھ اب میں ہوں گا واقعہ کی طرف اپنی موت اور آخرت یاد دلانے کے بعد واقع کی طرف ہمیں دین کس لیے دیا گیا انبیاء بیاہ اور رسول اتنے کیوں مکوز کیے گئے یاد دہانی کے لیے کہ تمہارا مالک وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو ایک راستے پر لگایا ہوا ہے تمہارے لیے بھی کوئی راستہ ہے اپنا راستہ ڈھونڈو تمہیں عقل دی گئی ہے حق و باطل کی پہچان دی گئی ہے وہ ہدئی نہ ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی جو چاہتا ہے ایماندار چاہتا ہے قر کرے امبیا اور رسول علیہ مسلاط اسلام اپنی زندگی کے واقعہ میں نشان نشاندہی کرتے تھے کہ یہ یہ یہ اشراک ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو اس سے پرے جو بہت سی وہ شکلیں بھی شرک کی ہوتی ہیں جو ایک دم سے سمجھ نہیں آتی سب سے واضح شرک کی موٹی شکل جو نوح علیہ سلاد و سے لے کر آج تک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح وہ غیر اللہ کی پکار وہ غیر اللہ کی پکار سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے من دون من دون سارے کو اللہ کے سوا غیر کو پکار دیتے سورہ حود میں اللہ تعالی بستیوں کے واقعات سنا کر انبیاء علیہ مسلاط اسلام اور رسول کی دعوت کا خوب بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے یہ اس لیے لنو سب تبھی یہ ساری تجھے جو ہم نے داستانیں سنائی کس سے سنا اور رسول کے اس لیے کہ تیرا دل مضبوط ہو جائے کہ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے تقزیر جٹلایا جانا پہلے بھی ہوتا رہا ہے پہلے بھی اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ کامیاب کرتا رہا ہے اور یہ وہی کچھ ہو رہا ہے اسلام کی طبیعت ایک ہے قبر کی طبیعت ایک ہے رنگ جتنے مرضی بدل جائے بنیاد اصل میں ایک ہی ہوتی ہے صبح کی بنیاد غیر اللہ کی عبادت اور اسلام کی بنیاد ایک اللہ کی خالص عبادت تو اللہ فرماتے اے نبی علیہ یہ بستیوں کے قصے ہیں جو ہم نے تجھے سنائے ہیں ان میں سے کچھ کائن اور کچھ ایسی ہے کہ صفائی ہستی سے اللہ نے مٹا دی وہاں غلم نہ ہم نے ان سے کوئی ظلم نہ کیا بلا لیکن ان اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہمارے امبیا اور رسل کی بات کو نہ سنا نہ مانا تقزیب کی اب الٹا راستہ چلے غلطی پھر وہ الہ جن کو وہ معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے لمبا جا امرو ربک من شہی ان کچھ شہ بھی کام نہ آئے لما جا امریک جب تیرے رب کا حکم آن پہنچا پکڑ کا وقت آ گیا تقبید اور سوائے بربادی کے ان معبودوں نے کچھ اضافہ نہ کیا ان کے لیے یہ غیر اللہ کی پکار گویا ہر ایک کا مسئلہ رہا سب کے لیے اللہ نے ایک قانون بیان کیا اور فرشتہ کی جس وقت فوت کرتے ہیں تقریب کرنے والوں اور افطرا کرنے والوں کو تو یہی پوچھتے ہیں کدھر گئے جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے کالو دلو انا وہ کہتے دم ہو گئے سارے کوئی بھی نہیں اثار ساتھ اعلیٰ خوشی من ام کانو کا <كَافِرِين> اور اپنی جانوں پر خود گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے یہ پکار غیر اللہ کی کیا اس کو جتنا آسان ہے سمجھنا اس سے بڑھ کر کوئی شرک سمجھنا آسان نہیں ہے ان معاملات میں پکارنا جو اللہ کے سوا کوئی نہیں حل کر سکتا بچہ بچی کے لیے غیر اللہ کی پکار لگانا ساری دنیا کو اعتراض ہے کفار تک کو بھی اللہ کے سفا کوئی نہیں دے سکتا صحت کے لیے ڈاکٹر سے دوائی لینے لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں لاکھوں کروڑوں خرچتے سب کو یقین ہے کہ شفا اللہ کے پاس ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے یہ مانگنا غیر سے غیر سے تقدیر کو سوارنا مانگنا غیر سے رزق کا اضافہ مانگنا غیر سے عمر میں اضافہ مانگنا غیر سے دشمن پر فتح مانگنا یہ سب کام جو اللہ کے سوا سب کے نزدیک مخلوق سے کوئی بھی نہیں کر سکتا ان میں غیر کو پکارنا اسے اللہ کے درجے پر فائز کرنا اور یہ وہ شرک ہے جس سے بڑھ کر کوئی شرک نہیں کیونکہ اس کے لیے لازم ہے پکارنے والا یہ سمجھے گا کہ وہ ہر زبان جانتا ہے جو اللہ کی صفت ہے صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے لازم یہ مانے گا دور دوروں نزدیک سے سنتا ہے یہ صرف اللہ کے سپتا ہے لازم ہے یہ مانے گا کروڑوں اربوں پکارے ایک وقت میں سب کی ایک وقت میں سنتا ہے یہ مالک کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں لازم ہے کہ یہ مانے گا کہ پکارنے والے کی حالت کو جانتا ہے تبھی تو اس کی حاجت روائی کرے گا نا اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہر ایک کی حاجت کو چھپے ظاہر کو جانتا ہو پھر یہ بھی یقین رکھے گا یہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا روکنے پر کوئی دے نہیں سکتا تو اس نے اللہ بنانے میں سفر کون سی چھوڑی صرف یہ کثر چھوڑی کہ یہ عطائی ہے چیزیں یہ حقیقی نہیں ہے اتائی ہے یہ ذاتی طور پر اللہ کی یہ ساری چیزیں یہ ساری سفارش وقتی طور پر اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے جب چاہے واپس لے لے وقتی طور پر اللہ اپنے ساتھ کئی اللہ بناتا ہے لیما کیوں اللہ صلاحی کاف دس کیا ایک اللہ اپنے سارے بندوں کے لیے کافی نہیں ساری مخلوق کے لیے کافی نہیں اے اللہ تو کافی ہے حسب اللہ عمل وکیل ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساتھ تم اللہ کے لیے یہ کیوں تراشتے ہو کیا تمہیں کمزوری نظر آئی کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے لیے کوئی کمزوری نہ ذہن میں آئے کمزوری آئے گی تو شرک ہوگا اب میں فوراً پلٹ کر آج کے شرک کی طرف آتا ہوں جس کا رد ہم سب پر فرض ہے جس میں صرف مشرقین ملوث نہیں ہیں جس میں وہ بھی ملوث ہے جو توحید اور سنت کا نعرہ لگاتے ہیں وہ جو دن اور رات منبر اور و پر توحید بیان کرتے ہیں جن کا ماٹو جن کا عقیدہ جن کی کتابیں جن کا مدرسے کا اور مسجد کا دین خالص توحید ہے وہ مدرسے سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا دین جمہوریت ہے وہ لانتی جمہوریت جس نے ایک ٹہلکا برپا کر دیا حکومت وقت کو ایسا زلزلہ ساری ہوا کہ وہ سب وہ باتیں مانی جو ماننے پر تیار نہ تھی جمہوریت میں اتنا دور ہے یہ جمہوریت کا الہ جسے پوجا جا رہا ہے اور شاید بہت لوگ نہیں جانتے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت میں بری طرح گرفتار کہنے والا کہتا ہے کہ میں تین باتیں چاہتا ہوں ایک ہاکم دوسرے حاکم سے کہتا ہے کیا کہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آئین کا تقدس بحال ہو دوسرا میسا کے جمہوریت کے اوپر عمل کیا جائے تیسرا کہ چیف جسٹس جو بحال ہوا ہے یہ جسٹس سارے انصاف کریں اب تم اللہ کے آئین کو کچل کر اس آئین کو بحال کرتے ہو تمہارے دلوس کا آغاز کہاں سے ہوا تم میں علی ہجمری کی قبر سے آغاز کیا جس قبر پر غیر اللہ کی پکار دن رات لگ رہی ہے جس قبر پر غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے جس قبر سے آغاز کرتے ہیں سیاستدان دان کرکٹر اور دوسرے تیسرے سب زندگی کے اہم معاملات میں فیصلہ اپنے حق میں لینے کے لیے اس قبر سے آغاز ہوتا ہے آج سال مکہ میں رہنے کے بعد مشرق آ کر اس قبر پر چادر چڑھاتے ہیں اس قبر کی حاضری دیتے ہیں کہ بابا راضی ہو گیا تو کام چلے گا مان لیا ان کا عقیدہ نہیں جواب ہوگا بھی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سب سیاست کے لیے مجبوراً کرنا پڑتا ہے یہ جمعیت اہل حدیث والے جماعت اسلامی دیس والے دوسرے دیس تیسرے اسلامی گروہ ساتھ شامل وہ کہیں گے اس کا عقیدہ تو نہیں ہے ہم سے بیٹھک میں بات ہوئی وہ اللہ کے سوا کسی کو دانا دینے والا نہیں مانتا یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ اللہ کو گالی دینی پڑتی ہے جس اصول کے تحت اس کا نام ہے جمہوریت اس کا نام ہے نیسا جمہوریت اس کا نام ہے آئین کا تقدس ربض الجلال اکرام کے آئین کا کوئی تقدس نہیں وہ مالکم اللہ سرجون اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے تمہارے بابو کا اتنا وقار ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہمیشہ شرک کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد بغیر عقیدے کے شرک کرتی رہی صرف اس شرک کرتی رہی کہ اکثریت ان کے ہاں صرف کے ساتھ ان کی رام ہوتی تھی پہلے بادشاہ ہمیشہ سیاسی طور پر بھی مقتدر ہوتے تھے اور مذہبی راہنما بھی ہوتے تھے اب سائنس کی وجہ سے سیاسی راہنما اور ہو گئے اور مذہبی راہنما اور ہو گئے مگر سیاسی رہنماؤں پر بھی یہ صرف اتنا غالب ہے کہ یہ اپنا آپ منواتا ہے اللہ رب العزت کے دین کو چھوڑ کر یہ غیر اللہ کے دین کو اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا قول ہے سورہ میں وکالا اور ابراہیم نے امام الموحدین نے کہا اپنی قوم سے وکالا اندون عثانا یہ جو تم اللہ کے سوا بت تراشتے ہو معبود بناتے ہو ان کی پکار لگاتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو ممدتیاتی دنیا کہانی اصل میں یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ کی اس دنیا میں جوڑنے والے ہیں یہ تمہارا جوڑ بنتے ہیں تمہاری مبدت اور محبت قائم ہوتی ہے تمہارے میساخ زندہ رہتے ہیں یہ تمہارے میساخ کی غذا ہے یہ غیر اللہ کی عبادت تم غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو تمہارے میساخ ٹوٹ جاتے ہیں تمہارے میساخ تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ تم اس کو بھی شہید کہو اور اللہ کے دین کی اصطلاحات کے ساتھ کھیلو کبھی تم اللہ کے دین کا نام لے کر جمہوریت کو اللہ کا دین کہو کہیں کبھی ظالم ہو تم اس کو شہید کہو جو امام جامن پہنے ہوئے جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہوئے اپنے دین کو اسلام اپنی معیشت کو سوشلزم اپنی سیاست کو جمہوریت اور طاقت کا سچسما عوام کو کہتی رہی اس کو تم شہید کا درجہ دیتے ہو وہ درجہ جو اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے انعت کیا اللہ تعالیٰ نے علی اور عثمان کو دیا رضوان اللہ علی و اجمعین اور اللہ کے نیک بندوں کو ملا اللہ کے راستے میں اعلا ہے اللہ کے لیے جان دینے میں تو وہ درجہ دے رہے ہیں یہ شہید جمہوریت یہ تو اور بڑا مذاق ہے کہ تمہاری جمہوریت اسلام کے متوازی ایک دین ہے اس کے اپنے شہید ہوتے ہیں اسلام کے اپنے شہید ہوتے ہیں اس کے اپنے قانون ہوتے ہیں اور نساک اور محبت کے ذریعے ہوتے ہیں تمہارے اپنے محبت کے اسلام کے ذریعے ہوتے ہیں اسلام میں محبت اور جوڑ کا ذریعہ کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ توحید ہے اور سنت ہے اس کی بنیاد پر لوگ جڑے بل فخ مافل ارد جمیہ اے نبی اگر زمین میں سب کچھ خرچ کر دیتا تو تم ان کے درمیان محبت نہ ڈال سکتا ولا اللہ اللہ بھائی یہ اللہ ہی ہے جس نے اس دین کی بنیاد پر ان نے محبت ڈالی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کے خون پر قربان ہونے کے لیے میدان میں نکلا تم غالم و مثا کے جمہوریت کے ساتھ اللہ کے دین کو نتاڑتے ہو اور تمہارے ساتھ توحید والے بےغرت بھی ہیں جن کے کان پر جریں گی ایک بھی رد اخبار میں نہ آیا ایک بھی سی بھی پر رب نہ آیا میساخ برباد ہوتا ہے کن سے میساف کر رہے ہو صرف عقیدہ رکھنے والوں سے میساس کرتے ہو منکرین حدیث سے میساف کرتے ہو شرابیوں کبابیوں اور ناچنے والے ان ججوں سے میساف کرتے ہیں ان میں بہت سے شرابی ہیں بہت سے بھنگڑا کو پسند کرنے والے اور بھنگڑا ڈالنے والے ہیں اور سارے کے سارے غیر اللہ کے قانون کے تحت لوگوں کے جان اور مال میں فیصلے کرنے والے ہیں ہر وہ قانون غیر اللہ کا قانون ابن القیم نے کہا رحی اللہ رحمتن واسیہ کہ جس قانون میں جس ضابطے میں جو ملک کے لیے قانون عام بنایا جائے جسے ایوان حکومت میں تراضو کے طور پر لٹکایا جائے جس پر لوگوں کے حقوق ناپے اور تولے جائیں جو کسوٹی ہو کہ جو قانون بے پرواہ ہو کر اختیار کیا جائے اس بات سے کہ اللہ کے دین کے موافق ہے یا مخالف ہے یہ توحیدی جو ان جلوسوں میں شامل ہوتے ہمیں جواب دے کہ اس چیف جسٹس کے پاس اگر کیس ہم لے جاتے ہیں اور کوئی لے جاتا ہے کہ ان بحثی دروازوں کو بند کرو ان قبروں پر غیر اللہ کی نیاز کو بند کرو ان قبروں پر لوگوں کے اجتماع ختم کر کے ان کی بلڈنگوں کو گرا دو ان کو سادے قبرے بنا دو تو کون مانے گا اس ریٹ کو نہیں یہ تو ان کا دین ہے جو مینڈیٹ لے کر سب سے زیادہ اسمبلی میں تعداد کے اعتبار سے موجود ہے اس کو کیسے ہم کچل سکتے ہیں اگر اس کے پاس رت کی جائے کہ یہ امام بار گاہیں جو بنی ہوئی ہے جن میں شرک نکلتا ہے گھوڑا نکلتا ہے اس کو بند کرو یہ شریعت کے خلاف یہ مان لے گا اگر کوئی توحیدی عورت اس کے پاس چلی جائے کہ مجھے توحید سمجھ آ گئی میں اس کی بیوی ہوں جو اپنے شرک پر فخر کرتا ہے کوئی عالم کیا کوئی عام آدمی بھی اسے مشرک کہتے ہوئے نہیں ڈرتا کہتا سب باباؤں سے لیتا ہوں زندگی کے ہر اہم فیصلے میں میرے بابے میرے پیر میرے فقیر میرے کام آتے صاحب اب گالی دیتا قرآن کو بدلی کتاب کہتا ہے میں اس کی بیوی تھی میں اس مسجد میں آئی میں نے توحید کو اختیار کیا اب میں اس کے لیے حلال نہیں ہوں میں نے اپنا پیٹ صاف کرنے کے بعد اس شخص سے نکاح کر لیا بغیر طلاق لیے اب اس نے اس کے خلاف کیس کر دیا کہ یہ میرے نکاح میں ہے اس نے نکاح پر نکاح کیا یہ زانی ہے اسے زانی کی سزا دے گا یہ جسٹس یا اسے مبارک دے گا کہ تو اتنی موقعہ عورت ہے کہ تم نے اللہ کے لیے اتنا بڑا وہ اپنے قانون کی پابندی کرے گا وہ لامٹی جو اکثریت کی بنیاد پر پاس ہوا جس کے پاس وہی کی مطابقت کا زور پاس ہونے کے لیے ہو یا نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں جس کے ساتھ اچھی کی اکثریت آ جائے جس قانون اور ضابطے کے ساتھ اسے نہ قرآن ضابطہ بننے سے روک سکتا ہے نہ سنت روک سکتی ہے نہ اجماع امت روک سکتا ہے اس جسٹس کی بحالی کے لیے تم نکلتے ہو سڑکوں پر اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہو قاضی صاحب کا بیان میں نے خود پڑا کہ جو نواز شریف اس راستے میں جو مارا گیا وہ شہید ہوگا تم نے شہید کو مذاق بنا لیا تم دین کے ساتھ مزاق کرنے کے لیے اٹھے بہرحال اس کا رب فرض ہے جو آج اس کا رب نہیں کرتا اللہ کے یہاں اپنا جواب سوچ لے یہ جمہوریت پورا ایک الہ ہے جو رب جلال و اکرام کے سامنے ایک دین لے کر کھڑا جو اس کی پوجا کرے گا اسے اللہ کا دین چھوڑنا پڑے گا صرف اتنی بات سے جائزہ لے لیجئے کہ وہ کون سا خیر کا کام ہوگا مان اب ملک کے لیے بہت بڑا کام ہو گیا لوگوں کے نزدیک بھی بہت بڑا کام ہو گیا اب تو انصاف کے لیے دروازے کھل گئے پاکستان کی تقبیر بن جائے چلو جی برف تنزل ہم نے مان لیا کہ تم نے کچھ کر دیا یاد رکھو دین کے نقطہ نظر سے وہ فوج جو اسلام کے نام پر ترتیب پائی اور اس میں شرک اکبر کرنے والے بھی معززین تھے اتنے معززین تھے کہ تمہاری مجلس اتحاد عمل کا آج بھی صدر رافضی ہے اس سے پہلے ایک بریلوی تھا قبر پوسٹ تھا جس اسلامی فوج کا صدر راضی یا قبر پوج ہوتا ہے اور جو ساری کی ساری فوج اپنا آغاز کسی مسجد میں رو رو کر مالک سے گڑ کر دعائیں کرنے کی بجائے ایک پوجی جانے والی قبر اور درگاہ سے کرتی ہے کیا وہ فوج اسلامی ہو سکتی وہ شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے اسلام کا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اپنا اپنا حساب سوچئے لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں کون کس طرف ہے علماء حقاقہ کا ساتھ دیجئے اگرچہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ان کو ڈھونڈئے ان کا بازو بن جائیے تاکہ آپ کے زور کی وجہ سے ان کو ہمت ہو اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم تمہیں سنا رہے امبیا بر رسول کے قصے یہ اس لیے سب کا بحیف و آدم تاکہ تیرا دل مضبوط کر دے اگر نبی علیہ السلاۃ وسلام کو امبیا اور رسول کے قصے مضبوط ہونے کے لیے سنائے جا رہے تو آج جو دعوت ببان بالکل کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لوگ ساتھی بنیں اور اس کو مضبوط کریں کرے گوناؤ کہ شیطان کمزوری کے وسوسے سے اس کے منہ کو بند کر دے یا وہ شخص پھسل جائے اس واسطے دعا الاحق کے ساتھی بن جائیے اور یہ جو لوگ ان کا ساتھ سیڑنا فرض ہے وہ اس قسم کی بے غیرتی کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کی جمہوریت ہر روز اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس جمہوریت کے تقدس کے لیے لوگوں کی جانے ہمیشہ قربان کرنے کا جھانچہ انہیں اسلام کے ناطے پر دیتے ہیں ورنہ کوئی اسلام کے بغیر قربان ہونے کے لیے نہیں نکلتا اللہ مجھے اور آپ کو کہے سنیں ہاتھ بات کو دل میں جدا دینے ایمان بنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے آمین اس سلسلے میں کسی بھائی کا کو کوئی سوال ہو سمجھنے سمجھانے کے لیے نہ کہ بحث کرنے کے لیے تو میں حاضر خدمت ہوں بہترم بھائی کا سوال ہے کہ پھر کس طرح سے حالات کو درست کیا جائے اگر یہ جمہوریت کا سارا سلسلہ ووٹنگ وغیرہ یہ سب ایک دوسرا نظام ہے جو اسلام کے الٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں حالات سنوارنے کی ذمہ داری سرے سے اللہ نے دی ہی نہیں ہمارے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا اگر وہ ہو جائے اور کچھ بھی نہ ہو تو ہم نے سب کچھ کر لیا وہ یہ ہے بما خلق تل جن نبل ان کا کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اگر اس راستے پر چلتے ہوئے ہمارا منہ شرک رد سے بھی بند ہوتا ہے اور ہم خود شرک کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو پھر یقیناً یہ اللہ کے پیدائش کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے الٹ ہے کہ جائے کہ کوئی اچھا کام ہو یہ اس کام کا الٹ ہے ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے بغیر اللہ سے یہ سوال کیے کہ تم متبادل دے گا تو پھر چھوڑیں گے اللہ سے متبادل کا سوال نہیں کیا جاتا اللہ تعالی کے حکم کو مان کر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے پھر ہر ٹکڑے ہو جائے کیما ہو جائے کچھ بھی نہ بچے اگر میرا دین اور ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا اس میں مجھے ایک مفکر کی بات یاد آتی ہے بڑی قیمتی ہے لوگوں نے انقلاب کے لیے مختلف طریقوں اور تدبیروں کا ذکر کیا جب اس نے ہر تدبیر کو قرآن و سنت کے مخالف ہوتے ہوئے ڈھا دیا تو لوگ کہنے لگے انقلاب کیسی آئے گا اس نے کہا تمہارے ضم انقلاب نہیں لگایا گیا جو انقلاب تمہارے اندر واقع ہوا وہی کی بنیاد پر کہ تم ایک توحیدی مسلمان بن کر اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو اس انقلاب کو بچا کر لے جاؤ تو تم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں یہ جو میرے محترم بھائی کا سوال ہے یہ سب سے زیادہ بڑا شبہ جمہوریت کے حلال کرنے میں اور بڑے بڑے علماء اسی سے غلط فہمی کا شکار ہوئے ہر آدمی جو اس کے اندر شامل ہے میں اس پر ایک حکم نہیں لگا رہا اللہ مجھے معاف کرے میں ایک حکم سمجھتا ہوں کوئی وہ بھی لوگ ہوں گے جو غلطی سے اجتہادی غلطی کا شکار ہو اور انہیں ایک اجر بھی ملے کوئی وہ بھی ہوں گے جو اس سے بڑھ کر فرق کا شکار ہو گناہ گار ہو کوئی وہ بھی ہوں گے جو صرف تک کے اندر ملوث ہو گیا اور نفاذ میں مختلف درا جات ہیں سب پر ایک حکم یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے بہرحال بھائی کا یہ بہت زیادہ قیمتی سوال ہے کہ شورا کے ساتھ اسلام کے اندر کام کرنے کا حکم ہے اور خلاف راشدین ماہدین بھی شورا کے ساتھ عثمان سنے گئے رضی اللہ تعالی عنہ اور سارے کام وہ شرا کے ساتھ کرتے تھے اللہ کا بھی حکم ہے ان شرا بین ان کا کام آپس میں مشورے کے ساتھ ہوتا ہے اس میں سمجھانے کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کن کی کس سے مشورہ لیا جائے مسلم سے مومن سے مسلم مومن کون ہے اس کی تعریف کہاں سے لیں ہم اس کی تعریف قرآن و سنت سے لیں یا وقت کے اسلام سے لے جو لوگوں کے اندر رائج ہے اس کی سنت اگر اس کی اگر تعریف قرآن و سنت سے لے تو آپ ذرا نظر ڈال کے دیکھ لیں کہ کون کون ان میں سے اس صفت کے اندر داخل ہے اور اگر وہ عوام سے لے تو پھر اب مرزائی کو نکال دیے باقی تو سارے مسلمین ہیں جس جسے مرضی مشورہ لے لو اور جس کو مرضی ساتھ ملا کر اللہ کے دین کے کام کے لیے اس کھڑے ہو اسی لیے تو بربادی ہوتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور مسلم کون ہے یہ پوچھا جاتا ہے عوامی اسلام سے ایک عوامی اسلام ہے ایک, اسلام ہے ایک آسمانی اسلام ہے آسمانی اسلام میں عوامی اسلام کا کوئی گزر نہیں آسمانی اسلام ہر سے آخر ہے وہ اس واحد کے مطابق ہے جو رسول اللہ پر نازل صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج مسلمانوں کا اسی فیصدی پاکستان میں قبروں کی نظروں نے آس کرتا ہے غیر اللہ کی پکار لگاتا ہے وہ مرتبین ہے جو سوچ سمجھ کر یہ کرتے نہیں سبھی مسلمین وہ مسلمین نہیں ہے اللہ کہ جو فال ہو جاہل ہو مختلف شبہات میں گرفتار ہو اور کسی سری شرک ننگے چٹے شرک پر نہ ہو اور انہیں کوئی بتانے والا نہ ہو ان کے لیے سینہ نرم ہے ہمارا وہی وہ ہماری مساجد کو بھرتے ہیں جو سوچ سمجھ کر ٹی وی ریڈیو پر آ کر اس صرف کو قرآن و سنت سے توحید ثابت کرتے ہیں ان سے بڑا بہیمان کوئی نہیں ہے ان کی بھی یہاں پر تاریخ صرف مسلم کی نہیں ہے بلکہ مجلس اتحاد عمل کے وہ امیر بھی ہو سکتے ہیں صدر بھی ہو سکتے ہیں جب خود کچھ حملے کے لیے فتوا دیا جاتا ہے تو صدر مفتی وہی ہوتے ہیں اسی طرح سے جب رویت حلال کی جاتی ہے تو ہمیں چاند کے نکلنے اور غروب ہونے کی خبر وہی دیتے ہیں جو خود اسلام میں داخل نہیں ہے ہمیں تو نرگی کسی بات کرنی آتی فرق کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے اگر اسلام کی تعریف کوئی قرآن اور سنت سے لیتا ہے تو اس مسلم سے مشورہ لینا اگر ضرورت ہو تو ضرور لیا جائے اور ہر ایک سے مشورہ لینا کوئی لازم بھی نہیں ہے اگر ضروری ہو جائے ہر ایک سے لینا تو ٹھیک ہے ورنہ ان میں سے جو منتخب لوگ یعنی منتخب اپنے اعمال اپنے عقیدے اور اپنے طرز عمل سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو بھی شامل کرتے تھے اپنی شورہ میں ابن عباس کو شامل کیا رضی اللہ عنہ با. تو بڑے بڑے لوگ جو بڑی عمر کے تھے وہ بعض اوقات محسوس کرتے تھے کہ نوجوانوں کو ہمارے ساتھ عمر شورہ میں بٹھا دیتے شورہ میں انتخاب کی بنیاد بھی علم تھا فقاحت تھی تقوا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا سورہ الفتح کب نازل ہوئی تو سوائے ابن عباس عباسان نزول کوئی نہ بتا سکا اس سے عمر نے ثابت کر دیا کہ یہ سورہ کا مستحق ہے تو اسلامی سورا کسی بنیاد پر بنتی ہے اور اس میں بیٹھنے والے سارے مسلمین موحدین ہوتے ہیں امام زامن باندھنے والے اللہ رب العزت کے دین کی سزاؤں کو بہ سزائیں کہنے والے نہیں ہوتے نہ وہ ہوتے ہیں جو قبریں پونجنے کا لوگوں کو ٹی وی اور ریڈیو پر آ کر درس دے جو بہتری دروازے سے گزرنا ایک نیکی سمجھے جو علی حجری کی قبر پر جانے پر مجبور کر دے سب کو گویا کہ جس آئین کی بحالی وہ مانگ رہا ہے قبر سے جلوس کا آغاز کرنے والا اسے پتہ ہے کہ اس آئین میں یہ کام کبھی بھی شرک قرار نہیں پائے گا اگر اسے پتہ ہو کہ اس آئین میں جس کی بحالی میں مانگتا ہوں پاکستان میں اور جس قانون اور انصاف کو میں مانگ رہا ہوں اس میں تو یہ صرف اکبر ہے تو وہ کبھی بھی اسے نہیں مانگے گا کیونکہ سب سے بڑا اس قانون کو پامال کرنے والا سب سے بڑا اس قانون کے ساتھ توہین کرنے والا یہ شخص ہوگا جس نے قبر پر چادر چڑھائی جس نے قبر سے دن اس کا آغاز کیا تب یہ پیسے کس منہ سے مانگے گا کہ آئین کو بحال کر دو انصاف کو بحال کر دو سب سے بڑا انصاف اللہ کی توحین سب سے بڑی بے انصاف یہ ظلم اللہ کے ساتھ شرح. یہ سب سے بڑا ظلم کرنے والا شخص کہتا ہے انصاف کرو کیسا آئین بحال تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کا آئین کوئی ایسا آئین ہے اور یہاں انصاف ایسا انصاف ہے جس میں صرف قتل انصافی اور ظلم نہیں ہے اِنَّا وإنَّا جو پہلے پارلیمین کا سوال سن کر صاحب عورتیں بنی نہیں کیا بات یہ کہ عورت کا حاکم بننا مقدر بننا اسلام میں نہیں ہے لفن حکوم کئی بخاری کی حدیث ہے کہ وہ قوم کبھی پلا پا ہی نہیں سکتی ون لمر ہوں امرا جس نے اپنی ولایت عورت کو دے دی وہ کافر ہو یا وہ مسلمین ہو کیونکہ پاکستان کی حکومت حکومت کافر ہے تو اس کے عقم کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے یہ پھر بھی عورتوں کو بنائیں گے تو دنیا میں مزید تباہی کے لیے دہانہ کھولیں گے ہمیں اسلام کے ناطے سے اس مسئلہ پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں اب آپ نے کہا سماعت میں جو نظام نافذ ہوا سماعت میں جو نظام نافذ ہوا اگر واقعی وہ ٹک گیا اللہ کرے ٹک جائے تو وہ ایک نسبی خیر ہوگی اسلامی حکومت نہیں کہلائے گی کیونکہ وہ نظام اس حکومت کافرہ کے تحت ہے صرف وہ اس طرح ہے جس طرح عرب کی نسبت عرب کے بہت سے ملکوں کی نسبت جیسے سیونس میں لیبیا میں مصر میں اور بہت سی جگہات ہے جہاں پر یہ واض میں نہیں کہہ سکتا گفتار کی آزادی نہیں ہے اس واض کے کہنے کے بعد میں نہ آپ کو کبھی نظر آؤں گا نہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے بلکہ جس نے میری حمایت کی وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوگا جبکہ پاکستان میں یہ آزادی ہے یہ نسبی آزادی ہے تو نسبی طور پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ظالموں ظاہر ان کے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے سوات میں علیحدہ اسلامی حکومت قائم کرنے کی جو خود مختار اور طاقت نہیں ہے وہ آزما کر دیکھ چکے بہت بڑی بربادی ہوئی صوفی محمد نے عقل مندانہ قدم یہ لیا کہ ہمارے اپنے لوگ سوات کے آپس کے فیصلے اسلام کے مطابق کرنا چاہتے تم ہمارے اندر زبردستی مداخلت نہ کرو ہم تمہیں ذمہ دیتے ہیں کہ یہاں امن ہوگا چوری ڈاکا، بدماشی لوٹ گسوٹ سب ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تم سے بہتر حالات کر دیں گے اور سارے لوگ اپنی مرضی سے اسلام کے فیصلوں پر پابند ہوں گے تو یہ ایک نسبی خیر ہے اسے اسلامی حکومت نہیں کہا جا سکتا یہ امین اللہ محمد امین شنقیتی امام ہے رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر قرآن ہوئے ادوا بیان ان کی تقسیم ہے یہ شنقیت سے سعودیہ میں ہجرت کرائے تھے فرانس کی کافرہ حکومت سے انہیں جج مان لیا تمام قبائل نے مسلمانوں کے یہ کہا تھا فرانس کی حکومت میں کہ ہم مسلمین فرانس کی عدالتوں میں نہیں آنا چاہتے ہمارے علماء ہیں ایک یہ تھے ایک کوئی اور عالم تھا مجھے نام یاد نہیں ہم ان علماء پر مکمل اتفاق کرتے یہ ہمارے خونوں میں ہمارے مالوں میں جو فیصلہ کریں گے تمہارے پاس کبھی شکایت نہیں آئے گی یہ ہمیں قتل کروا دیں ہم قتل ہو جائیں گے خوشی محسوس کریں گے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا اس کو ہم اللہ کی عبادت سمجھتے یہ کوڑے برسائیں گے ہم کوڑے کھا کر بھی خوش ہوں گے کوڑے دیکھ کر بھی خوش ہوں گے تو پھر فرانس کی عدالت میں اور فرانس کی حکومت میں ان سے پوری یقین دہانی لی دی. کہ دیکھو بعد میں گڑبڑ نہیں کرنی انہوں نے کہا نہیں دی اور اس کے بعد امام سنکیتی رہی اللہ اور ایک اور ہمارے امام تھے عالم یہ لوگوں کے خونوں اور مالوں کے اندر فیصلہ کرتے رہے فرانس کی حکومت اسے نافذ کرتی تھی یہ اسلامی حکومت نہیں کہلاتی تھی یہ نسبی خیر ہے نسبی خیر جیسے کسی جگہ پر کسی محلے میں کسی شہر میں بہت سارے صالحین جمع ہو جائیں علماء لمحہ ہو آپ کے محلے اور شہر میں آپ اکیلے اکیلے رہتے ہو کوئی عالم نہ ہو تو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو جانے کا خطرہ بھی ہے تو آپ وہاں ہجرت کر جائیں تو یہ ایک نیک عمل ہے شیخ البانی نے کسی سے پو... شیخ البانی سے کسی نے پوچھا میں ان کی کیسے سن رہا تھا رحمہ اللہ شاید میں نے پہلے بھی بات سنائی ہو جن کو یاد ہے وہ دوبارہ سن لیں جن کو نہیں یاد پہلی دفعہ سن لیں کہ شیخ البانی سے پوچھا کہ ہم عرب کے ملکوں میں جیسے جارڈن ہے تیونس ہے مراکش ہے یا بہت ظلم ہے مسلمانوں پر بے انتہا یہ جو اسلام لانے کے بعد مرکد ہوئے ہیں یہ کاسروں سے بڑے ظالم ہوتے ہیں بہت ظلم کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کاسروں کے اندر رہیں یورپیوں کے اندر تو ان میں انسانیت ان کی نسبت زیادہ ہے وہ ہمیں جب ایک معاہدہ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہمیں آزادی دیتے ہیں اور وہاں اسلام پر ہم بہتر عمل کر سکتے ہیں شاہلمانی نے کہا اول تو میں تمہاری یہ بات نہیں مانتا اس لیے کہ اگر یہ ملک تمہارے خراب ہے تو کچھ اچھے ملک میں نسبتاً اچھے ملک میں آ جاؤ اور آ کر زندگی گزارو مسلمانوں کے اندر بہرحال اگر تم یہ کہتے ہو میں برسبیلا تنازع مان لیتا ہوں تم صحیح کہتے ہو وہاں اسلام پر تم یہاں کی نسبت بہتر عمل کر سکتے ہو پھر میری دو شرطیں وہ پوری کرو جو اسلام کی شرطیں ہیں میری نہیں وہ ایک یہ ہے کہ تم سب اکٹھے رہو جدا جدا نہ رہو دیکھ جب تمہارا ٹیلیفونک رابطہ ہو یا تم ایک دوسرے کی خبر دکھ سکھ میں لینے کے لیے کوئی مشکل محسوس نہ کرو بلکہ رابطے تمہارے بالکل گاڑے ہو اکٹھے رہو پہلی شرط یہ ہے دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک عالم ربانی ہو وہ کہتے ہیں عالم ربانی مجتہد میں اسے نہیں کہتا جو تمہیں قدوری سے اور نین الوتار سے مسئلے بتایا کرے نہیں وہ جو قرآن سے اور اصول القتب سے مسئلے کے اشتخراج استمبا اور استدلال کا اہل ہو وہ تمہارے اندر ہو کیا خوبصورت فقاحت سے پر بات شکل بانی کی رحمہ اللہ تو اس طرح اگر کوئی ہجرت کرے گا سواق مسل اگر نظام جم جائے وہاں پر اور واقعہ اسلامی کوٹس جو ہے یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں یہ ان کو ان کی ٹانگ نہ کھینچ سکے اور وہ سچ مچ ہی جم جائے تو یقیناً جو شخص وہاں چلا جائے گا وہ یہاں رہنے والوں سے لاکھ درجے بیٹروں کو بچرتے تھے وہاں کے امیر اجازت دے وہاں کے امیر اس میں مسلح سمجھے اگر آنے میں مسلح نہیں سمجھے وہ کہتا ہے بھائی تم نہ ہو اگر تم آؤ وہ جو یہ کہیں گے یہ سب پنجاب والوں کا فتنہ ہے سوات والے تو چاہتے کوئی نہیں تھے یہ تو سب پنجاب والوں نے یہاں کھڑا کیا وہ سواتی بن کے یہاں پر آئے ہیں اور کچھ عربی آئے ہیں یہ تو سار باہر کا ڈرامہ سوات والے تو ہمارے پاس آ کر ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ملا ہمارے اوپر تم نے نافذ کر دیے اس لیے بھائی تم ابھی نہ سفر کرو ہماری طرف ابھی سواتیوں کو یہ بھگت نہیں دو بتائیے جی؟ اصل میں ہمارے ہاں ہمارے ہاں اہل حدیث علم اللہ تبارک مطالعہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے ہمیں کہ وہی اہل حق ہے سب سے بڑھ کر انہوں نے ایک کوتاہی کی ہے کہ ہمیں یہاں سکھ کا مطلب نہیں سمجھایا کہ سکھ کسے کہتے ہیں ہمارے لوگ سکھ کو یعنی فقہ جسے آپ کہتے ہیں فقہ کو قرآن و سنت کے متوازی قرآن و سنت کے برابر کو نیا دین سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط فہمی ہے سکھ سے مراد یہ ہے کہ وہ اصول جو قرآن و سنت سے علماء نے اخذ کیے مسئلہ کو ڈھونڈنے کے لیے آسانی کرنے کے لیے اور کسی ایک حالات پر قرآن و سنت کو تطبیق دینے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ مسئلہ نکالا جاتا ہے اس کو فک کہ اس کے سب سے پہلے مدن کرنے والے خود امام شافعی ہیں سب سے پہلے الام ان کی جو کتاب ہے کتاب الام وہ فکا کی سب سے پہلے کتاب تو سب سے پہلا اس جم کو کرنے والا پھر امام شا فعی ٹھہرے گا اللہ ایسا نہیں ہے مثلا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں فکی طور پر یہ اصول ہے قرآن و سنب سے جو ہمیں ملا صحابہ کو کسی سکھ کی کیوں ضرورت نہیں تھی صحابہ عرب تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور ان کے اندر ویسے ہی تربیت اتنی شاندار تھی کہ وہ سکھ کے اصول خود بخود کار فرما تھے جب اجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے جب دو سو بیس سال گزر گئے قرون سلاخہ ختم ہو گئے تو پھر نئے نئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف و ناخ بھی لکھنی پڑی صحابہ کو کسی صرف و ناخ پڑنے کی ضرورت نہ تھی سرف و ناخ لکھنی پڑی پھر صف کے قانون مرتب ہوئے تاکہ مسئلہ معلوم کرنے میں لوگ جو ہیں سکھا آسانی محسوس کریں مثلاً یہ قانون ہے کہ عبادات میں ہر مسئلے میں ایک برات اصلیہ ہوتی ہے ایک بنیاد اور بنیادی قانون ہوتا ہے عبادات میں یہ بنیادی قانون ہے کہ ہر طریقے سے ہر کیفیت سے اللہ کی عبادت کرنے کا رنگ اختیار کرنا حرام ہے सिर्फ صرف وہ طریقہ اور وہ کیسیت جو رسول اللہ سے مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تشاہد میں پورا الفاتحہ پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کہاں کیا ہے تو میں تو تشہد میں بھی الفاتحہ پڑھوں گا جب وہ ام القرآن ہے بلسم بل المسانی ہے ولقرآن العزیز ہے تو پھر میں کیوں نہ ہوں اس شفا کو تشہد میں پڑھوں وہ تشاہد میں پڑھنے لگ گیا سب نے امام کو روکا امام حدیث کی ضرورت نہیں ہے اس میں ہر چیز منع ہے صرف اس کی اجازت ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو جائے اس میں قانون الٹ ہے تم نے معاملات کا قانون ادھر لگا لیا معاملات میں لینے برتنے میں کھانے پینے میں پہننے میں الٹ ہے قانون قانون یہ کہ ہر شے حلال ہے اِلَّا مَا حرم اللہ ما ہر رم اللہ رسول ہوں صبح کو اللہ اور اللہ کے رسول حرام قرار دے آپ یہ پوچھنے کی حاجت نہیں رکھتے کہ یہ کپڑا مونیٹر حلال ہے اور یہ جانور حلال ہے نہیں حرام بتائیں ہمیں کون کون سے جانور ہے وہ کہتے یہ یہ جانور حرامت باغ کی سارے حلال ہے یہ یہ کپڑے اور اس طرح سے کپڑے کو پہننا ٹخنوں کے اوپر ہو بے حیائی ہو یا جس نظر آتا ہو یا کنجروں کا بانڈوں کا مشرکوں کا خاص ایک نشان ہو یہ حرامت باغ کی سارے حلال ہے وہاں ہر عبادت کا طریقہ حرام ہے سوائے اس کے بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشاد میں سورہ الفاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے لہذا یہ طریقہ دجاٹ ہے اور اگر کوئی جان بوجھ کر اسے راج کرے گا تو اس شرک میں چلی جائے گی اس کے لیے کہیں سے کہ آپ کو دلیل نہ ملے گی نہ اس کی ضرورت ہے کہ جناب ثابت کرو ہم تک کہ سورہ الفاتحہ نبی علیہ صلاح اسلام نے تشاعت میں پڑھنے سے منع کیا لا خاجہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تو یہ سکھ ایک اسکول ہے جس سے آسان ہو گیا باتوں کو سمجھنا اور اس کے لیے بے شمار قرآن و سنت کے دلائل ہے جیسے کہ اصول فکہ پر علیحدہ وہیں کی صورت میں نازل نہیں ہوئے ما بندہ بلکہ فکہ نے یہ قرآن و سنت کے اندر موجود اصولوں کو ترتیب دے کر ہمارے لیے پکی پکائی کھیر کا انتظام کیا اسی کی اختلافات اس بنیاد پر علماء کے ہو جایا کرتے مثلا شیخ المانی بہت بڑے محدث ہیں اپنی زندگی میں محدث سے عظیم مانے گئے اب ان کی آخا ہے وہ کہتے ہیں کہ پورا الفاتحہ جواہری نماز میں اگر امام پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے پڑھنا منع ہے قتل وہ حدیث سے یہی مفہوم سمجھ سکے ہیں جبکہ کہ اتنے بعض ہیں دوسرے ہمارے محدثین ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ایک را نفس اپنے دل میں پڑھنے اس حدیث سے یہی اخذ کرتے ہیں کہ دل نہ پڑے شیخ المانی اس حدیث کو بھی لاتے ہیں دوسری حادیث لا کر وہ نبی علیہ صلاط الاسلام کے منع کرنے کی دو حدیثیں لاتے ہیں اور سمے کے بعد میں اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہر قسم کے پیچھے پڑنے والے سے یہ فکی اختلاف ہے اس فکی اختلاف میں گنجائش ہے دلائل کے اندر کچھ اس طرح سے رب جل والاکرام بلکہ جگہ چھوڑی ہے محدثین اور فکا کے اندر اختلاف واقع ہوا جس نے غلطی کھائی اللہ اسے ایک اضر دے گا جو صحیح مسئلے پر پہنچا اس کو دو اضر ملیں گے یہ اختلافات بے شک آپ کہہ سکتے ہیں یہ خلاف تضاد ہے ایک دوسرے کے مخالف ہے مگر اس سے کسی کے اسلام پر کوئی نقصان نہیں وارد ہوتا علی رضی اللہ تعالی نے حج تمتو کو افضل کہتے ہیں عمر حج کران کو افضل کہتے ہیں بالکل مشہور اختلاف ہے اور اس اختلاف کے باوجود نہ عمر نے علی کو ستایا نہ علی نے عمر کو ستایا معاذ اللہ, اللہ دونوں ایک دوسرے کا قوت بازو بنے رہے تو اختلافات جب تک اس بنیاد پر ہے کہ ان کا مرجع جہاں ان اختلافات کو تولا جاتا ہے آپس میں جہاں پر باپ مباحثہ سے فیصلہ کیا جاتا ہے وہاں مرجع اور پکڑی صرف قرآن ہے اب سنت ہے پھر تو ان اختلافات میں خیر ہے اگر مرجع جو ہے امام ابو حنیفہ ہے رحیم اللہ اور مرجع کوئی اور ہے قرآن و سنت کے علاوہ تو یہ بدترین گمراہی بلکشرف ہے اور ان شاء اللہ صوفی محمد سے اور دوسرے مولو فضل اللہ سے ہم یہ امید نہیں رکھتے ہمارے عالم امین اللہ پشاوری یہ گواہی دیتے ہیں کہ فضل اللہ سے ان کی بات ہوئی ہے اور فضل اللہ ایک سلقی القیدہ آدمی ہے اور صوفی محمد بھی سلفی العقیدہ آدمی ہے اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ کو خیر کا دروازہ کھلے گا آم آمین آمین اور دوسری بات اگر اللہ نہ کرے امام ابن تعمیر کی طرح ہمیں برتی حکومت میسفر آ جائے مگر ہو گئے اسلامی حکومت ہم اسے کافرہ حکومت نہ کہہ سکے جیسے ابن تعمیرہ کو مجسفر تھی جیسے بن حمبل کو مجسر تھی صرف کوڑے بھی کھائیں گے اور ہاتھ بھی بولیں گے انشاءاللہ پھر ہمارا یہی دستور ہوگا حافظ ابن میں چاہیے اور حکومت کی تقسیم بھی نہیں کرتے تھے اسے مسلمان حکومت کہتے تھے اس کے لیے جہاز بھی کرتے تھے اس کے لیے امر بالمعروف نہ ہی اور منکر بھی کرتے تھے اور ساری زندگی جیل میں بھی نکال چھوڑی اتنی دفعہ جیل میں بھیجا تو یہ شاید اسی وجہ سے شادی نہ کر سکے اور ان کی کوئی اولاد نہیں کہ آئے دن وہ جب حق کی بات کہتے کبھی صوفی کے خلاف جمع ہوتے اور بادشاہ کو اور انہیں جیل میں بھیج دیتے کبھی کوئی اشری اور ما فریدی فرقہ جمع ہوتا وہ جیل میں دیتا کبھی کوئی اور گمراہ فرقہ جمع ہوتا وہ جیل میں دیتا ابن تعمیر ساری زندگی حق بولتے رہے اور جیل کی سیر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی موت بھی جیل میں واقع ہوئی اور اس وقت آپ نے کہا کہ مجھے انہوں نے اب سزا دی ہے جب ابن تعمیر سے تمام کتابیں اور دبات اور قلم بھی چھین لیا گیا ہمارے اماموں کے ساتھ تو یہ ہوا ہے آمد بن حمبل کی تیس پر توڑے برکھائے گئے جب وہ میری عمر کے تھے پینسٹھ سال کے آدمی بڈے کو ہمارے سر کے تاج کو مارا جا رہا ہے اور بادشاہ کرسی پر بیٹھ کر خلیفہ مرواتا ہے اس کا صدر دیکھیے خلیفہ کی بیت پھر بھی نہیں توڑتا یہ بدترین بدعتوں کی حکومت تھی اگر اللہ نہ کرے وہاں بدتیوں کی حکومت بھی قائم ہو گئی مگر وہ اسلام کے دائرے میں ہوئی تو میں اس حکومت کی بیت کرنے والا پہلا شخص ہوں گا ان نہیں ہر اللہ اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ابن باز رحمہ اللہ جو کہتے کہ نماز کے اندر اللہ کے رسول نے کہا ہاتھوں کو سینے پر باندھو اور دائیں ہاتھ بائیں پر باندھو تو وہ کہتے ہیں جب اب رکوع سے کھڑے ہوئے تو یہ بھی تو نماز ہی ہے نا اس میں بھی ہاتھ باندھ اگر آپ کو اس پر اطمینان ہو گیا تو ہاتھ باندھیں آپ شیخ البانی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ سینے پر باندھنا رکو کے بعد سنت طریقہ تھا تو سارے حدیث کے میدان میں اور حدیث کی تاریخ میں اس کی خبر کیوں نہیں ملتی کہ کب لوگوں نے ہاتھ چھوڑنے شروع کیے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے محدثین رحیمہ اللہ ایک سنت چھوڑی جائے اس کی خبر نہ لیں اور اس کا ذکر نہ ہو ساری تاریخ اسلام میں کہتے تاریخ حدیث میں کئی اس کا ذکر نہیں ملتا لہٰذا یہ سنت نہیں ہے بلکہ صرف ہمیں اگر تاریخ میں قول ملتا ہے تو دو سو بیس سال گزرنے کے بعد احمد بن حنبل کا قول ملتا ہے رحمہ اللہ تو ان سے پوچھا گیا کہ امام ہاتھ باندھے گئے رکو کے بعد یا کھولے گئے امام احمد نے کہا جس طرح مرضی کر لو وہ کہتے اگر احمد بن حنبل کے نزدیک یہ باندھنا سنت تھی تو احمد بن حنبل کو کب اختیار حاصل تھا کہ کہتے ہیں جس طرح مرضی کر لو معلوم ہوا امام این سنت احمد بن حنبل کے نزدیک بھی یہ سنت نہیں ہے لہذا انہوں نے کہا کہ سنت سے یہی ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہارا ہر عزو اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے اور وہ ہاتھ کھولنے سے آتی مجھے یہ مطمئن کرتی ہے دلیل تو میں ہاتھ کھول دوں اور اگر آپ باندھتے ہیں تو میں آپ کو یہ نہ کہوں کہ آپ صرف سیکھی مارنے کے لیے باندھتے ہیں تاکہ آپ سب میں ایک جدا نظر آئے اور آپ کی حیثیت بنے اور لوگ آپ کو دیکھا کرے بہت بری بد ہے ٹھیک ہے میں یہ کہوں میرا بھائی دلیل کی بنیاد پر باندھتا ہے میں اسے بحث تو کر سکتا ہوں اسے منوانے کی کوشش کر سکتا ہوں اس بنیاد پر اس کے ساتھ نہ بغز کر سکتا ہوں نہ اس کے خلاف بغز پھیلا سکتا ہوں یہ بدترین شکل ہوگی بلکہ ہمارے یہاں کچھ باندھ لے اور کچھ چھوڑ دے یہ بلکہ ہمارے اسلامی صحت کا ثبوت ہے کہ ہم لوگ صحت مند عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے اندر قوت برداشت اختلافات <تصمت> تو <تص جو ہے وہ دیکھ لینے کی اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اختلاف ہو جاتا ہے گویا کہ صحابہ کا دور واپس لوٹ آیا اس اعتبار سے ہمارے اندر عقیدے کے اعتبار سے یعنی صحابہ کا عقیدہ لوٹ آیا مراد میری یہ ہے کہ صحابہ اس طرح اختلافات برداشت کرتے تھے عمر جو ہے وہ حج کران کو افضل کہتے علی حج سمتوں کو افضل کہتے ابن عمر حج سمتوں کو افضل ثابت کرتے ایک شخص بولتا کہتا تیرا باپ تو حج کران کو افضل کہتا تھا اس نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا تھا تم مجھے باپ کو پیش کرتے معلوم ہوا کہ ان کے اختلافات صحت مند اختلافات آپ جس کے ساتھ مطمئن ہو عالم کے اب شیخ البانی کہتے عورت کے لیے چھلا پین نہ سونے کا جو رنگ بن جائے ہلکا بن جائے وہ انگوٹھی ہو یا ہار ہو یا کان ہو سب آگ کے چھلے اور اب صرف سونا پہن سکتی ہے تو کٹا پھٹا یعنی ٹاپ کی شکل میں بٹن کی شکل میں ہار کی شکل میں جس میں کوئی سونے کا ایک موتی ہے ایک دوسرا موتی ہے چاندی کا اس طرح اور اس پر وہ بہت احادیث لائے ہیں. اور شیخ البانی اس پر جٹے ہوئے اب ان احادیث کا جواب دوسرے یہ دیتے ہیں کہ یہ احادیث دعیف ہیں شیخ زبیر علی جئی کہتے ہیں کہ یہ دعیف ہے احادیث جبکہ شیخ البانی بہت بڑے ماہر ہیں حدیث کی تفریح اور تذیب کے اب کوئی شخص ان دونوں کے دلائل پرکھ لے جس پر مطمئن ہو وہ کر لے اس طرح اختلافات علماء کے تو شروع سے چلے آ رہے ہیں اور یہ انسانی کمزوری کے ناطے سے جب اللہ چاہتا ہے ہمیں تیری جگہ جمع کر دیتا ہے یہ بنیاد نہیں ہے اصول نہیں ہے یہ فلو ہے اس میں اختلاف ممکن ہے بلکہ خوب کسی نے سرکہ بازی کی تعریف کی کہ سرکہ بازی یہ ہے کہ جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس میں گنجائش پیدا کرنا رافضی قبر پون منکر حدیث شرابی کبابی گندے اور اہل حدیث سب ایک اسلامی فوج بن گئی یہ جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس نے اختلاب کو برداشت کر لیا اور جس میں اختلاف کی گنجائش تھی اس نے اختلاف کو برداشت نہیں کیا ایک آدمی ہاتھ باندھتا تھا اسے مسجد سے نکال دیا جاؤ اس مسجد میں جا کر نماز پڑ جہاں ہاتھ باندھتے ہماری سب کی نماز کو خراب کرتا ہے ایک نے تشہاد میں انگڑی ہلانی شروع کی سچا واقعہ سات عالم بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا یہ تم کیا کرتے ساری میری نماز خراب کر دی اس نے کہا حدیث میں آیا کانا یہ ہر بھی کہا کہ وہ اس کو ہلاتے رہتے تھے اس نے کہا کہ میری ساری نماز اس نے حدیث میں آئے برداشت نہیں کر پاتے مسائل میں اختلاف اور عقائد میں اختلاف برداشت کر لیتے قبر سے جلوس نکلا چاہیے تھا کہ تمام توحید والے جلوس سے دراؤ تھے بل فرض اگر تھوڑی بھی عقل تھی اول تو سارا راستہ ہی غلط ہے یہ توفیق تو اس وقت ہوتی جب راستہ صحیح ہو جب گاڑی ہی آپ نے پنڈی کی پکڑ لی کراچی جانے کے لیے تو پھر چھلانگ شا... لگانے سے کام بڑھے گا خواہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو اب وہاں پر اجدا ہو جاتے اگر غیرت ہوتی کہ یہ کیا تو کیا یہاں سے کیوں آغاز کیا چل مسجد میں جا کے توبہ نکال بیان دے کہ میں, میں نے غلطی کی اور میں نے صرف کیا بیاری کی میں توبہ کرتا ہوں میرا آئین اسلام ہے میں نے اسلام کے آئین کو پامال کیا تھا اللہ مجھے معاف کر دے لوگوں مجھے معاف کر دینا اب میں صحیح مسئلے سے نکل جاؤں ہوں اس بئیمان کو توبہ کرواتے اس میں اختلاط کی گنجائش ہے نہیں ایک بڑے مقصد کے لیے یار وہ حاصل ہو جائے گا تو پھر ہم ایک توحید ہم جا کر اسمبلی میں گھر جیں گے یہ شیر جو اسمبلی میں گھر جائیں گے نا جو شعر کی کھال پہنے ہوئے لیڈر ہیں ان کو گرج میں کبھی نصیب نہیں ہوگا علماء کا اتفاق شاید آپ نے درس میں سنا جب توحید میں ہوگا نا پھر آئے گا اسلام اللہ تو کہتا ہے کہ تم اپنے علماء کو کیا یہ ہوگا میں سارا کے علماء کو بھی بلا لو اور کہو اللہ کتاب چاہ لو اللہ کلیمت آئن کتاب تم بھی آ جاؤ ایک بات پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے اللہ نہ ابو را اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے ولانوشری کا بھی شہ نہ ایسی عبادت کرے کہ اس کی بھی ہو گر کی بھی ہوتی رہے شریک بھی نہ بادن ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب بنائے کہ جس طرح قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی چلے یہ بھی نہ ہو اگر یہ مان لے تین شرطیں کہ اللہ کی خالص عبادت کرنی ہے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک بھی نہیں کرنا اور کوئی بھی اللہ کے سامنے دلیل نہیں بنے گا کسی کا بڑا اگر اس پر جمع ہو جائیں فوبے فائن طور اگر اس پر جمانی ہوتے فکول تو ببا کے کہہ دو کہ اشاد ہوں گواہ رہنا بھی اللہ مسلم ہم فرما بردار ہیں اس سے کم پر ہم کبھی سمجھوتا نہیں کیا کرتے ہم مسا کے جمہوریت قبر پوجنے والوں کے ساتھ نہیں کرتے ہم مثاق کرتے میسا کے اسلام کرتے ہیں ان کے ساتھ جو توحید پر ہمارے ساتھ متفق ہوں جو ایک اللہ کی عبادت پر مستفق ہو ہاں ان میں کوئی بدعات بھی ایسی ہو جو قاصر کرنے والی نہ ہو ہم ان کے ساتھ بھی مل کر کام کر لیا کرتے ہمارے عائمہ نے کیا ابن تیمیہ نے کیا محمد بن عبد اس نے کیا امام محمد بن حنبل نے کیا مار کھا کر بھی اس حکومت نے کام کیا اسلام کے لیے اور حق کی بات بولتے رہے اس لیے کہ حکومت ابھی کاثرا نہیں تھی ابھی ان کا مرجع جو تقریب انہوں نے لٹکائی تھی ایمان حکومت میں وہ اسلام کی تقریب اسی پر تولا جاتا تھا خلیفہ یہی کہتا تھا کہ اے احمد بن حمبل مجھے سمجھا دے قرآن و سنت کے ذریعے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے میں مان لوں گا جب تک مرجع کسی کا قرآن و سنت ہے اس وقت تک وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے اگر سے یہ ضروری ہے کہ اس خلوص کے لیے کہ واقعی اس کا مرجع قرآن و سنت ہے بہت سے اس کے اعمال اس کے اس عقیدے کی گواہی دینے والے ہوں جیسے معمول اور واسط اور معتصل کہ بہت سے اعمال تھے اسلامی حکومت کا قیام تھا اسلامی قاضی بیٹھے ہوئے تھے جس کو وہ اسلام سمجھتے اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے اسلامی نظام میں معیشت اسلامی نظام میں معاشرت اسلام، اسلامی نظام تہذیب اسلامی نظام میں تعلیم اور جہاد جاری تھا کفار وہ بہت سے خیر کے کام تھے تبھی احمد بن حمبل یہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ جاہر ہے جب تک میں اس کا شبہ نہ دور کر لوں میں سے کافر نہیں کہوں گا اگر صبح تو ہمیں ہمارے علماء کا منحج سیکھنا ہوگا ہمیں اہل سنت کے ساتھ جڑنا ہوگا وہ گروہ جو ہمیشہ ہر حال میں قائم رہتا ہے اور وہ گروہ آج بھی قائم ہے صرف ہم پیچھے نہیں جاتے ہمیں پیچھے بتائیے کس امام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے فرق مٹایا ہو شرک اکبر کرنے والوں اور کفر صدی کرنے والوں اور اسلام کرنے والوں میں صرف کلمہ توحود پڑھنے کی وجہ سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بات چل جائے گی وہ تو خمینی بھی کہتا تھا کہ میں اسلام کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں ان سے بہتر اس نے عمل بھی کیے تھے تب بھی ہم اسے اسلامی حکومت نہیں مانتے اس لیے کہ اس کے عقائد مشرکانہ سے کافرانہ تھے ہم اسے اسلامی حکومت نہیں مانتے اس نے نماز کو قائم کیا حجاب کو قائم کیا اسلامی معیشت کو قائم کیا اس نے بے شمار جرائم کرنے والوں کو سخت سزائے دی اس نے اپنی شکل سے جہاد بھی کیا اس کے باوجود ہم اسے اسلامی حکومت نہیں مانتے سب کچھ کرنے کے باوجود کہ اس کے عقائد باطل تھے اسلامی حکومت صرف حکومت کے اسٹرکچر کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جو روح ہے وہ عقیدہ وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر اسے اسلامی حکومت کہا جاتا ہے کچھ کے حرام ہیں پرانا سوال ہے خود کچھ حملہ میں علماء کا اختلاف ہے حلال کہنے والے کثیر علماء ہیں اہل سنت علماء علماء حقہ جیسے حلال کہتے مگر بڑی سخت شرطوں کے ساتھ کوئی نوجوان اپنی مرضی سے ایسا کرے وہ زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے جب کوئی خود کچھ کرے تو وہ اس وقت کرے جب مسلمانوں کی عمارت اگرچہ آج سکوت خلافت ہے خلافت قائم نہیں ہے جو لڑنے والے جہادی کمانڈر ہیں اور جو علماء ہیں وہ سب مل کر اس لڑکے کو جب اجازت دے اس وقت صرف اس کے لیے جائز ہے اس حد تک جس حد تک مشورے کے تحت مسلمان اسے اجازت دے دوسرے علماء وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی حال میں بھی جائز نہیں بہرحال جو لڑکا یہ کام کرنا چاہتا ہے وہ دلائل دونوں کے پرکھ لے جس کے دلائل اسے وزنی معلوم ہوتے ہیں اس کے مطابق کام کر لیں